نماز تراوی میں امام نے دوسری رقط میں قاعدہ کرنے کے بجائے قیام کی تکبیر دے کر تیسری رقم شروع کر دی پیچھے سماعت کرنے والے نے لقمہ بھی دیا لیکن لقمہ انتہائی کم آواز میں ہونے کی وجہ سے امام صاحب کو سنائی نہ دیا اور امام نے تیسری اور چوتھی رقط مکمل کر کے سج صحبی کر لیا کیا اس طریقے سے چار رقط نماز مکمل ہو جائے گی بہت اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے <تصفح> ایک تو اس میں پہلی برائی یہ ہے کہ یہ بیچارہ اتنا نازک آدمی تھا کہ جس نے لکما دیا اور امام تک پہنچائے نہیں کہ اس کو کس حکیم نے لکما دینے کی تلقین کی بھئی بھائی تو ایسی صورت میں دیا جائے کم سے کم امام کے کانوں تک آواز تو پہنچے یا نہیں چلی اس کا لکما سن کے پیچھے سے کوئی آدمی کوئی جہرو سو بڑی آواز والا عالم کو لکما دیتا تاکہ وہ بیٹھ جائے چلی وہ وقت گزر گیا اب چار رقطیں پڑھنی اب کیا, کیا جائے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعد کی جو دو رکعتیں ہیں وہ تراوی ہو گئی جو بعد والی دو رکعتیں ہیں وہ تراوی ہو گئی پہلے کی جو دو رکعتیں ہیں جس کا آخری قاعدہ امام نے نہیں کیا یہ دونوں رکعتیں فاسس ہو گئیں اب یہ چار رکعت جو ہیں کتنی شمار کریں گے دو بعد والی دو ہو گئی اب چونکہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پورے قرآن کا سننا سنت ہے پہلی دو رکعتوں میں جو قرآن مجید پڑھا گیا ان کو حافظ صاحب کو کہا جائے کہ بس اتنا قرآن آپ دوسری رقطوں میں اس کو لوٹا دیں تاکہ پورے قرآن مجید سننے کا مخت کو شرف حاصل ہو جائے سمجھ گیا بعد والی دو ہو گئی جو پہلے آپ نے پڑھی اس کے فساد کی وجہ کیا ہے کہ دو رکت کے بعد قاعدہ کرنا فرض تھا اب جس نماز کا فرض ادا نہیں ہوا وہ نماز کیسے ہوگی اس لیے پہلی دو رکعتیں یہ فاسد ہو گئیں بعد جو دو رکعتیں پڑھی جس میں قائدہ کیا وہ دو رکعتیں ہو گئیں